السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ساتھ بھی سے اچھے پہ اچھے ہوں گے اپنے دن کے حصول کے لیے اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مصروف کر اللہ یہ ہوئے ہوں گے اللہ تب سے آپ کے علم کے اندر آپ کے قلم کے اندر آپ کے قلم کے اندر, اپنے اندر, اپنے اندر, اپنے اندر. और उम्मीद है कि मेरी आवाज भी किसी न किसी बद्दे में आज तक होना चाहिए सबसे पहले तालिबात सत्ता नंबर बाईस से पिछले समय के अंदर हमने बान देन, दिया देना लिखाओ और लम्े गए लिए बारे में उन लोगों की तालीबात के बारे में कुछ तकसी कड़ी आज इस सबक में सबसे पहली जो तालीब है वो बे अमर हाजू मारो है جبی اسے واحد مکر حاضر کر سکے گا ہوگا کا ہوگا خبر بنانے کا جائزہ یہ ہے کہ شروع سے عالام کے مظاہرے کو ہٹا دیں اور آخر نے جزن کے دیتا کو ہٹایا آئین کو ساکن کیا تو کیا بن گیا اب دو ساکن جنہ ہے یا اور آئین پہلا ساکن لگا ہے تو اس کو دلا دیا تو کیا بول گیا بے تو بے السلام وعلیکم و رحمۃ اللہ قریب میں کہیں موجود ہے تم کو بھی بتا دیجیے یہ مسائل بے تو جب ہم بے سیوا بتلائیں گے تو ہم اس کو اصل کی طرف لوٹائیں گے اور کیونکہ با یو باب ہے زرب یزریب اور زرب ذرب باب سے امر کا سیوا آتا ہے عزرب تو سے امر کا وزن ہوگا عید یہ تو اگر اس کے اندر بھی ہم تعلیم کریں گے تو پھر بھی وہی شکل بنے گی دیکھ لیجئے بے امر حاضر معروف اصل میں تھا کا کثرہ با کو دیا یبی والے قائدہ کے مطابق یا پھر بعد میں وہاں پہ دیکھ لیجیے گا کہ یا متحرک باقب الحرف صحیح ساکن تو یا کی حرکت باقبل کو دے دی تو کیا ہو گیا یا کتاب میں یہ صورت میں لکھی انہوں نے اختصار کیا ہے تو آپ ذہن میں رکھتے با کی حرکت ہے یا کہ ہرکت با کودی تو کیا ہوا اب یا بھی ساکنگ آئین بھی ساکنگ پہلا ساکنگ مدعا ہے اس کو گرا دیا تو کیا ہوا ایئر اب بامتحرک ہے اور حمزہ وصل اس کی ضرورت ضرورت نہیں رہی تو بھی حذف کر دیا تو بے ہو گیا دیکھیے صفحہ نمبر بائیس بے عمر حاضر مارو اصل میں بھی بھی یہ وجہ تھا ابھی ہم نے عمر حاضر کے بارے میں پڑھا دیا تو کے بعد ہے سپر نمبر بائیس پہ بے ناپ نے پیچھے بھی ایک سیڑا پڑا بے نہ کے وزن پر بلکہ دو سیڑے پڑے تو جیسے کونا کے اندر اس قسم کے تین سیڑے تھے ایسے ہی بارہ کے اندر بھی اس وزن پر تین سیڑے ماضی معروف بے اینا ماضی مجبول اور بے اینا امر حاضر معروف کیسے پتہ چلے گا تو یہ کر دیا پہلے بھی بتلا دیا کہ ہم حاصل معروف بےنا ماضی مجبول اور بے اینا امر معروف کیسے پتہ چلے گا تو ہم ہر ایک یا اس کا جب وزن نکالیں گے تو پھر صورت حال سے سامنے آ جائے گی بیو ماں ماسی معروف اصل میں بایا آنا بر وزن خنوا بیما بازی اصل میں بجے آنا بر وزن خونا اور دو ماں حاضر معروف اصل میں جیسے آخری سیزا ہے حاضر کے چیسے ہونے سے سمجھ نہیں بار اصل میں کیا تھا اب دیکھیے یا متحرک اس سے پہلے با ہے صحیح ساکن ہے ساکن حرف ہے لہذا یہ بھی ہوئے فائدے کے مطابق حرکت نقم کر کے با بھی دی تو کیا بن گیا ای بونا اب یا بھی سائیکل بھی ساکن دو ساکن ایک جگہ جمع پہلا سائیکل ان میں سے مدعا ہے تو اس کو گرا دیا تو کیا بن گیا ای بوائے اب حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ با متحرک ہو چکی ہے تو لہذا حمزہ وصل کو بھی حضرت کر دیا تو ای بنا سے کیا بن گیا بے الا لکھنے کی ضرورت ہے نہیں امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی با او اگلا سیوا اصل میں با تھا با اصل میں با یو جی ام تھا کیونکہ مادہ ہے با یا اور, اور با ان کا فائدہ کر چکے اس کاغذ کے مطابق سے با, با بن گئے مدو اسلام نفر اصل میں مد تھا اور مد یا متحرک ہے اس سے پہلے اور ایک صحیح ساتم تو یقینی یونی والے خیر کے مطابق یا کیا ہرکت نقل کر کے نقل کر کے با کو دیا اور اب یا ساتن ذمہ ہے اور آپ ایک فائدہ پڑ چکے کہ یا سات اس سے پہلے ذمہ بدل دیتے ہیں اور نام میں بتلا دیتا ہوں اور یا نئے نے بتلانا میں سطح میں اس قائدے کا نام ہے لی آدم کا قابل لب آدم سے لیا دانے ذہن مش تو بتلائے کہ واؤ یا ساکل ہو اس سے پہلے ہر حق پر ضمہ ہو تو واؤں کو اس یا کو گاؤں سے بدل دیتے ہیں اس قائدے کا نام کیا ہے تو اجرف کے قوانین میں ہم نے یہ فائدہ پڑا منہ کے کے نام سے ٹھیک ہے مثال اس کی یہ تھی تو اس مجھے آگے والے قائدے یا کو بہت سے بدل دیا تو کیا ہے ہو گیا ایک وار تو پہلے سے موجود گا نا اور یہاں کو بھی بہت سے بدلا اب دو سائیکل ایک جگہ جمع ہوئے پہلا سائیکل اس کو گرا دیا دو ہو گیا ایک چونکہ گرنے والا ہرف نظر ہوئی ہے تو پھر کام کو کچرا دیکھتے ہیں جیسے فیف ماں یعنی اپنا جوش کے قوانین میں پڑا ہے تو با کو کسرا دیا ہوا مڈو سے کیا ہو گیا مڈو اب موس آتی ماں اس سے پہلے ہے اب یہ میرے خیال میں آپ کو سمجھانا پڑے گا تو اس کے لیے میں آتا ہوں اپنے پرانے سسٹم پہ کا وزن کیا آتا ہے مف اون کیا دی؟ اب دیکھیے مبی اون یہ ساخر ہے کہ اصل میں اسی وزن پر تھا اس سے قبیل ہو کے مبی اون ہے تو لہذا اس وزن کے مطابق مبی اون اصل میں کیا ہونا چاہیے مب یو کیا ہونا چاہیے مب دیکنگل ہے اور یا متحرک ہے متحرک صحیح ساتل ہوتے اس قائدوں کے مطابق یا کا ضمہ ہم نے با کو نقل کر کے دے دیا تو یہ صورت تبدی مضمون ہے اس کے بعد یا رات آئے اس کو پڑھنا بھی ذرا دشوار ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہے اور فائدہ یہ ہے کہ جب یا ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ ہو تو اس یا کو غور سے بدل دیتے ہیں تو اب یہ شکل بندی مضمون ٹھیک ہے اب دو گاؤں ہیں دونوں ساتھی ہیں اور ان میں سے پہلا ساکین ہرتے مدا ہے اور ساتھی ون والا قائدہ اپنے پڑا دو سات جگہ ہو پہلا ساکن مدعا ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اس کو کیا کر دیتے اس قائدے کے مطابق گاؤں ہیں ہم نے اس کو گرا دیا کیا بن گیا رہی ہے نا